دوسرا نقطہ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ہمارے ممالک میں جو علاقائی حکومتیں ہیں ایجنٹ حکومتیں ہیں ان کا جو استخباراتی نظام ہے انٹیلیجنس نظام ہے ان کا جب کہ اب اس نظام کا دائرہ کار بھی وسیع کر دیا گیا ہے امریکہ کے ساتھ اتفاق ہونے کے بعد دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کے اس عنوان کے تحت استخباراتی اداروں کا دائرہ کار براعظموں سے نکل کر پوری دنیا کی سطح پر ہے اس وقت پاکستان کو مطلوب فرق انٹارکٹیکا سے گرفتار ہو کر پاکستان کے حوالے ہوتا ہے. حقیقت ہے یا نہیں ہے اور مصر کو مطلوب شخص پاکستان میں گرفتار ہو کر مصر کی حکومت کے حوالے کیا جاتا ہے جب حالات اس طرح ہو چکے ہیں تو ان حالات میں خفیہ تنظیموں کا اپنے علاقائی ایجنٹوں کے خلاف لڑنا ناممکن ہے اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے آپ کی جو خفیہ تنظیم ہے اس کے بہت سارے تقاضے بھی ہیں صرف گولیاں تو نہیں مارنی آپ نے گولیاں تو لانی بھی ہے آپ کے افراد کو بھی آپ نے سنبھالنا ہے اپنی پوری تنظیم اور پورے ادارے کو آپ نے سنبھالنا ہے آپ خود کہاں بیٹھیں گے تو ان حالات میں اپنے ملکوں کے خلاف جنگے کرنا اس کا امکان موجود نہیں ہے خصوصی طور پر وہ تنظیمیں جو کہ آج بھی اسی پرانے ڈھانچے پر قائم ہیں سریا قطوریہ حرمیہ خفیہ ترتیب ہے اور ایک ملک کے لیے خاص ہے اور احرام ہے مصر کی ترتیب پر ان کی بنیاد ہے یعنی سر اور پھر اس کے بازو امیر ہے نائب امیر ہے کماندانات ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس ترتیب سے کام کرنے والی تنظیمیں اپنے ملکوں کے مرتدین کے خلاف لڑ نہیں سکتے یہ تو یہاں خلاصہ بتایا جا رہا ہے نا آگے تفصیلات آئیں گی انشاء اللہ تیسرا نقطہ اب آپ نے تو یہ بھی کہا کہ کھل کر لڑنا بھی ناممکن ہے اور خفیہ تنظیموں کا بھی اپنے علاقے کے مرتدین سے لڑنا ناممکن ہے تو اب کیا کیا جائے تو سچ فرماتے ہیں لڑے بغیر تو چارہ کار ہے نہیں اس لیے اس لڑائی کا ایک اسلوب اور ایک طریقہ ہے جو اس نئے عالمی نظام کے زیر سایہ آپ کر سکتے ہیں وہ اسلوب ہر بال احسابات الخلاء المتحد الکفیر کہ آپ تنظیم نہ بنائیں بلکہ خفیہ جہادی گروہ بنائیں گوریلا خفیہ گوریلا کاروائیاں کرنے والے گروپ ہوں اور ان کا آپس میں رابطہ نہ ہو اور بہت زیادہ ہوں وہ یہ جو تنظیموں کا سلسلہ جو آج تک قائم ہے اگرچہ کسی حد تک اس کے ڈھانچے ختم ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی موجود ہیں کہ وہ سو دو سو پانچ سو کی تعداد میں ہوتے ہیں اور سب ایک ہی لاٹھی سے ہنکایا جاتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گروپ ہے پانچ سو افراد ہیں اس کے اور سب ایک ہی لاٹھی سے ہنکایا جاتے ہیں اور سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں اب وزیرستان پر قیاس نہ کریں اسے شہر پر قیاس کریں شہر میں آپ کے پانچ سو افراد ہوں اب آپ کا کیا خیال ہے ایک کی گرفتاری سے سب گرفتار نہیں ہوں گے تو اس طرح کی تنظیموں کا وقت گزر چکا ہے ہاں جلسوں کے لیے جلوسوں کے لیے احتجاجی مظاہروں کے لیے اور ہندوستان کے جیلوں میں گزارے ہوئے وقت اور داستانوں کو بیان کرنے کے لیے تو ٹھیک ہیں یہ لیکن جہاد کے لئے نہیں اور ان کو تو کوئی گرفتار بھی نہیں کرتا ہے نا اس لیے کہ ان کے اپنے ہی لیکن آپ اس گروپ کا تصور کریں جو کہ اس ملک کے خلاف کاروائی کرنا چاہتا ہے اور وہ خود اندر بیٹھا ہوا ہے اب آپ بتائیں ایک کی گرفتاری سے سب گرفتار نہیں ہوں گے اس لیے یہ جو پیرامیڈا سسٹم ہے احرام ہے مصر والا یہ ناکام ہے اس وقت اور یہ جو خفیہ ترتیب ہے یہ بھی ناکام ہے اس وقت اس لیے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ مناسب طریقے پر نہیں ہوتا ہے امیر صاحب سے ملے ہوئے دو سال ہو چکے ہیں ساتھی تو آپ رہنمائی کیا دے گا ہدایات کیا لیں گے ایک دوسرے سے اور ایک ملک کے ساتھ جو خاص تنظیمیں ہیں اس کا وقت اب گزر چکا ہے یہ عالمی جہاد کا ماحول ہے بات سمجھ میں رہی ہے تو اس لیے ترتیب کیا ہے ایک اسلوب باقی بچ گیا ہے وہ ہے چھوٹے چھوٹے گوریلا گروپوں کی تشکیل اور جو ہر جگہ ہر وقت ایک دوسرے سے رابطے کے بغیر کاروائیوں میں مصروف رہے ہیں ایک دوسرے سے رابطے کا مطلب یہ کہ ایک دوسرے کو پہچاننا اس حد تک پہچاننا کہ اس کی گرفتاری سے وہ بھی پکڑے جائیں اتنا رابطہ نہیں ہونا چاہیے اتنا تعارف نہیں ہونا چاہیے بات سمجھ مار رہی ہے اور استاد فرما رہے ہیں کہ عراق میں جو امریکیوں کے خلاف جنگ ہوئی ہے اس میں اس اسلوب کی کامیابی سب پر واضح ہے وہ کوئی ایک تنظیم نہیں ہے مختلف گروہ وہاں پچاس یا ساٹھ کے اعتبار سے حساب سے گوریلا کاروائیاں کرنے والی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں ہیں اور سب کو ایک نام بھی دیا جاتا ہے لیکن ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہے وہ اور اسی طرح فلسطین میں جو شہری کاروائیاں فلسطین کے مجاہدین نے کی یہ بھی اسی بنیاد پر تھی گوریلا گروپس ہیں دس بارہ پانچ چھ ایک دوسرے سے انکرآتا نہیں ہے اور زبردست انداز میں وہ کاروائیاں کرتے ہیں اور کسی کو کسی کا پتہ نہیں چلتا اب تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک فدائی روانہ ہو رہا ہے اور پوری تنظیم کو علم ہے کہ ہمارا فدائی جا رہا ہے ہم ملے تم ملے اور سب ملے اور ویڈیو بن رہی ہے ماشاءاللہ اللہ یہ تو وزیرستان میں آپ کر سکتے ہیں نا شہروں میں تو نہیں کر سکتے آپ یہ کام شہروں میں تو آپ نے خفیہ کام کرنا ہے تو خفیہ کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا گوریلا گروپ ہو اور مختصر تعداد ہو اس کی ہر گروپ کی تعداد بھی مختصر ہو مکمل تربیتی یافتہ ہو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہ ہو استاد کہتے ہیں کہ میں نے ان حالات سے فائدہ اٹھایا ہے اور ان حالات سے حاصل شدہ تجربات کو بھی میں اس کتاب میں شامل کرنا چاہتا ہوں تاکہ عالمی اسلامی جہاد کے دعوت کو مزید پروان چڑھانے کے لیے یہ نظریات فائدہ پہنچا سکے اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے سننے اور سمجھنے کی توفیق خطا فرمائے یہاں پر جو باتیں ہم نے پیش کی ہیں یہ ظاہر سی بات عقیدے سے متعلق نہیں ہیں یہ باتیں ایک جنگی سیاست سے متعلق ہیں اگر کسی بھی ساتھی کو اس سے اختلاف ہو تو انہیں مبارک ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے ہر شخص کو اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے ہم نے اپنی بات آپ کے سامنے پیش کی یعنی استاذہ بصاف سور حفظہ اللہ کی باتیں اور چند ایک باتیں بطور تبصرہ میں نے بھی عرض کی ہیں اگر کسی ساتھی کو یہ باتیں ناگوار گزرتی ہیں تو ہم ایڈوانس معافی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مجاہدین کے درمیان محبت پیدا فرمائے اور تمام مجاہدین کے درمیان اتفاق و موت پیدا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے کفار کے خلاف اس عالمی جہاد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور جو پرانے تجربات ہو چکے ہیں ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمارے سیلف صالحین سے راضی ہو جنہوں نے یہ راستہ ہمیں سمجھایا اور جنہوں نے یہ طریقے ہمیں دکھائے و اللہ علیہ بنا وحبیبنا محمد بنا آلہ علیہ وسلم وبارک وسلم جزاک اللہ وسلم علیکم و اللہ وبرکاتہ